الدینکم یوم ناگین کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ یعنی ناپ کر لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یا طول کر دیں کم کر دیں کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے یوم یقوم الناس لرب العالمین کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین ابو جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے بے شک کافروں کی لکھت سب سے نیچی جگہ سے جین میں ہے اور تو کیا جانے سے جین کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے دن والوں کی خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہ جھٹلائے گا مگر ہر سرکش گنہ گار ازت جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں کہے اگلوں کی کہانیاں ہیں کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہے ثم ثم هذا كنتم به كلا ان پھر بے شک انہیں جہنم میں داخل ہونا پھر کہا جائے گا یہ ہیں وہ جسے تم جھٹلاتے تھے ہاں ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل ہے وما ادراک ما الر اور تو کیا جانے علی کیسی ہے وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے کہ مقرر جس کی زیارت کرتے ہیں بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں تختوں پر دیکھتے ہیں سعرف تسنی آئی نئی یشو بحل مقرر تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے نتری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے اور اس کی ملونی یعنی ملاوٹ تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں ان اللہزین اجرمو کانو منہ اللہزین آمنو یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِكِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَٰئِكَ النَّاضِلُونَ بِشَرّ مُجْرِم لُؤم ایمان والوں سے ہسا کرتے تھے اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ هل ما كانوا اور یہ کچھ ان پر نگہ بان بنا کر نہ بھیجے گئے تو آج ایمان والے کافروں سے ہستے ہیں تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا صدق الله العظيم